السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد کتاب ریاض صالحین کا پہلا باب باب الاخلاص اس کی آج چوتھی حدیث ہم انشاء انشاءاللہ العزیز لیں گے حدیث ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فقال ان بالمدینہ سیدنا جابرضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزو یعنی جہاد میں نبی علیہ صلاح وسلام کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا یقیناً مدینہ میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں ان کو مدینہ میں بیماری نے روک رکھا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں اسے مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے دوسری حدیث اس میں ہے وروا البخاری اللہ عنہ قال رجا نا من غزوتی تبو کا معیص صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقوام خلفَ نہ بالمدینتی ما سلق ن شیبن ولا ودی اللّہ معنہ اور بخاری میں روایت ہے کہ سعید نانصی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ ہمارے ساتھ تھے یعنی اجر و ثواب میں ساتھ تھے کیونکہ عذر نے ان کو وہاں رو کے رکھا امام رحمہ اللہ امام نبی رحمہ اللہ اس باب کی حدیث نمبر چار میں دو حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں ایک روایت مسلم کی اور ایک بخاری کی ان دونوں روایات کا تعلق انسان کے دل کے ارادے سے نیت سے ہے اور اس میں ہمیں جو پہلی چیز یہ حدیث درس دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ صلاسلام کے ساتھ جو شریک جنگ ہوتا ہے وہ غزوہ کہلاتا ہے اور اس وقت میں اس دور میں جہاد کا اعلان جب ہوتا تھا تو تمام مسلمان جہاد کے لیے نکلتے تھے محدثین کرام اس حدیث میں لکھتے ہیں کہ اس اعلان میں بوڑھوں کو بھی اس غزوہ میں شرکت کی دعوت تھی یعنی مدینہ میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ سب اس غزوہ میں نکلے تھے اور جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے اس میں بعض اسی کے قریب کا ذکر ملتا ہے کہ اسی کے قریب کچھ لوگ پیچھے رہے تھے جن میں منافقین جو مشہور اس وقت منافقین سمجھے جاتے تھے وہ موجود تھے اور ان میں تین تقریباً تین لوگ ایسے تھے جو بغیر کسی عذر کے مسلمان خالص اسلام کی تڑپ رکھنے والے صحابی تھے وہ رہ گئے تھے جن کے بارے میں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورت توبہ میں بھی آیت نازل کی ان کی توبہ قبول کی وہ عالت صلاح تلینہ سے ان کا ذکر ہے ان تین میں جو ان کے نام آتے ہیں وہ کاپ بن مالک حلال بن امی اور مرارہ بن ربی کے نام ہے جو نبی علیہ السلاۃ وسلام سے اپنا عذر پیش کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کی امید لگائے بیٹھے تھے جو کم و پیش پچاس دن کا عرصہ تھا پچاس دن کا وقت تھا جن میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات نازل کی جبکہ اس دوران میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلط اسلام نے ان سے معاملہ ختم کیے رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی معاملہ ختم کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے اپنا درست عذر اللہ کے نبی کے ہاں پیش کر کے اپنے آپ کو اس کی سزا جزا کے لیے پیش کر دیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا ان کے خالص دل کے ارادے کو اور نیت کو دیکھتے ہوئے ان کی توبہ قبول کیا اور اسی لیے اس حدیث کو امام صاحب اس چیز میں لے کر آئے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی صرف سستی کی وجہ سے وہ اس غزوہ سے پیچھے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد ان کے دل کے ارادے کو ہی دیکھتے ہوئے ان کو اس غزوہ میں شریک ہونے والوں کے اجر و ثواب میں بھی برابر قرار دیا تو یہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اپنے دل کے ارادے اور نیکی پر ہے کہ وہ نیکی کیا ہے دل میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اگر وہ برائی کے لیے بھی دل میں کوئی ارادہ رکھتا ہے سوچتا ہے تو اس پر بھی اس کو اتنا ہی جزا ملے گا جو اس کے دل کے ارادے کا ہوگا اگر وہ کسی مجبوری کی حالت میں کرتا ہے یا مجبوری میں پھنستا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے اسی طرح اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے اس وقت اس کے دل کی کیا کیفیت ہے الغرض کہ اس کا ارادہ جو ہے اس کی جو نیت ہے اس نیت پر ہی اس سے سوال ہونا ہے اس نیت پر ہی اس کو اجر و ثواب ملنا ہے اسی طرح یہ سابق رام جہاد میں پیچھے رہ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اور ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے ان کو معذور جانا اور ان کی شرکت کو انہی کے برابر قرار دے دیا عدم شرکت کو نی کی شرکت کرنے والوں کے برابر قرار دے دیا اسی طرح ایک اور چیز جو ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ صلاح و السلام کا ہر حکم ہمارے لیے حجت ہے اللہ کے نبی علیہ اللاۃ اسلام نے جو فرما دیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر عمل میں نیت کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلاط و السلام کا ہر بتلایا ہوا طریقہ اور سکھایا ہوا عمل اس پر ہمیں مکمل پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی ہم کام کریں اس میں ہماری نیت کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وماں توفیقی اللہ بلّا علیہ توکل تو و علیہ انیب